بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے الف لام را چلکایا آیات بل المبین الف لام را یہ روشن کتاب کی آیتیں ہیں انا انزلناه قرآن عربی لعلكم تعقلون یقیناً ہم نے اس کتاب کو عربی قرآن بنا کر نازل فرمایا ہے تاکہ تم سمجھ سکو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 کہ اسے کوئی آتا جاتا کافلہ اٹھا لے جائے اگر تمہیں کرنا ہی ہے تو یوں کرو انہوں نے کہا ابا آخر آپ آب یوسف کے بارے میں ہم پر اعتبار کیوں نہیں کرتے ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں اور اسے معنا غدی ارتع و يلعب وانا کل آپ اسے ضرور ہمارے ساتھ بھیج دیجئے کہ خوب کھائے پیے اور کھیلے اس کی حفاظت کے ہم ذمہ دار ہیں قل انی لا يحزننی ان تذهبوه واخاف ان یاكله الذئب وانتم عنه غافلون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 پھر جب اسے لے چلے اور سب نے مل کر ٹھان لیا کہ اسے غیر آباد گہرے کنویں کی تہ میں پھینک دیں ہم نے یوسف کی طرف وہی کی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 اور عشاء کے وقت وہ سب اپنے باپ کے پاس روتے ہوئے پہنچے بو چبھی ممی نلن کن سو صادقین۔ اور کہنے لگے کہ ابا جی ہم تو آپس میں دوڑ میں لگ گئے اور یوسف کو ہم نے ازباب کے پاس چھوڑا پس اسے بھیڑیا کھا گیا آپ تو ہماری بات نہیں مانیں گے گو ہم بالکل سچے ہی ہوں رو سب مستان اور یوسف کے کرتے کو جھوٹ موٹ کے خون سے خون آلود بھی کر لائے تھے باپ نے کہا یوں نہیں بلکہ تم نے اپنے دل ہی سے ایک بات بنا لی ہے پس صبر ہی بہتر ہے اور تمہاری بنائی ہوئی باتوں پر اللہ ہی سے مدد کی طلب ہے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 یہ تو ایک لڑکا ہے انہوں نے اسے مالے تجارت قرار دے کر چھپا دیا اور اللہ اس سے باخبر تھا جو وہ کر رہے تھے اور انہوں نے اسے بہت ہی ہلکی قیمت پر گنتی کے چند درہموں پر ہی بیچ ڈالا وہ تو یوسف کے بارے میں بہت ہی بے رغبت تھے وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عسى أن, عَسَى أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ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 اور یوسف اس کا کسٹ کرتے اگر وہ اپنے پروردگار کی دلیل نہ دیکھتے یوں ہی ہوا تاکہ ہم اس سے برائی اور بے حیائی دور کر دیں بے شک وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھا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 اور یوسف جھوٹ بولنے والوں میں سے ہے اور اگر اس کا کرتا پیچھے کی جانب سے پھٹا ہوا ہو تو عورت جھوٹی ہے اور یوسف سچوں میں سے ہے کلندی سو جب خامد نے دیکھا کہ یوسف کا کرتا پیٹھ کی جانب سے پھٹا ہوا ہے تو صاف کہہ دیا کہ یہ تو تم عورتوں کی چال بازی ہے بے شک تمہاری چال بازی بہت بڑی, بڑی ہے یوسف من خوف یوسف اب اس بات کو جانے دو اور اے عورت تو اپنے گناہ سے توبہ کر بے شک تو گناہ گاروں میں سے ہے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 ہمارے خیال میں تو وہ سری گمراہی میں ہے فلم کر اوسلت ار نہ و اچد لہن نہ متک او و اچت کل واحد و واحد و فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطْطَعْنَ عَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا اِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ اس نے جب ان عورتوں کی پرفرے مکارانہ باتیں سنی تو انہیں بلوا بھیجا اور ان کے لیے ایک مجلس مرتب کی اور ان میں سے ہر ایک کو چھری دی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 اگر تو نے ان کا مکر و فریب مجھ سے دور نہ کیا تو میں تو ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور بالکل نادانوں میں جا ملوں گا له ربه فصرف إنه هو اس کے رب نے اس کی دعا قبول کر لی اور ان عورتوں کے داؤ پیچ اسے پھیر دیے یقیناً وہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے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 لیکن اکثر لوگ ناشکری شکری کرتے ہیں صاحب متفر اے میرے قید خانے کے ساتھیوں کیا متفرق کئی ایک پروردگار بہتر ہیں یا ایک اللہ زبردست طاقتور میں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 بادشاہ نے کہا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ سات موٹی تازی فربا گائے ہیں جن کو سات لاغر دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں اور سات بالیاں ہیں ہری ہری اور دوسری سات بالکل خشک اے درباریوں میرے اس خواب کی تعبیر بتلاؤ اگر تم خواب کی تعبیر دے سکتے ہو انہوں نے جواب دیا کہ یہ تو اڑتے اڑاتے پریشان خواب ہیں اور ایسے شوریدہ پریشان خوابوں کی تعبیر جاننے والے ہم نہیں وقال جا بعد ان, انا ان دو قیدیوں میں سے جو رہا ہوا تھا اسے مدت کے بعد یاد آ گیا اور کہنے لگا میں تمہیں اس کی تعبیر بتلا دوں گا مجھے جانے کی اجازت دیجیے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 اور ساتھ بالکل سب خوشے ہیں اور ساتھ ہی دوسرے بھی بالکل خشک ہیں تاکہ میں واپس جا کر ان لوگوں سے کہوں تاکہ وہ سب جان لے سبع سنین فما حصدتم اللہ قلیلاً اللہ قلیلاً مما یوسف نے جواب دیا کہ تم سات سال تک پے در پے لگاتار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 اور بادشاہ نے کہا یوسف کو میرے پاس لاؤ جب کاشد یوسف کے پاس پہنچا تو انہوں نے کہا اپنے بادشاہ کے پاس واپس جا اور اس سے پوچھ کہ ان عورتوں کا حقیقی واقعہ کیا ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لئے تھے ان کے ہیلے کو صحیح طور پر جاننے والا میرا پروردگار ہی ہے قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ اِذْ رَاوَتُنَّ يُوسُفَ عَن نَفْسِهِ قُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ قالت الحق. انا عن نفسه و لمن بادشاہ نے پوچھا اے عورتوں اس وقت کا صحیح واقعہ کیا ہے جب تم داؤ فریب کر کے یوسف کو اس کی دلی منشا سے بہکانا چاہتی تھی انہوں نے صاف جواب دیا کہ معاذ ہم نے یوسف میں کوئی برائی نہیں پائی پھر تو عزیز کی بیوی بی بھی بول اٹھی کہ اب تو حق سچ واضح ہو گیا ہے میں نے ہی اسے ورگلایا تھا اس کے جی سے اور یقیناً وہ سچوں میں سے ہے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 وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ یقیناً <سؤال> ایمانداروں اور پرہیزگاروں کا اخروی اجر بہت ہی بہتر ہے وَجَاءَ اِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ مُنْكِرُونَ یوسف <سؤال> کے بھائی آئے اور یوسف کے پاس گئے تو اس نے انہیں پہچان لیا اور انہوں نے اسے نہ پہچانا ولمّا لكم من ترون وأنا خير اور جب, جب اس, اس نے دے ان کے لیے سامان تیار, براد تیار براد کر دیا تو کہا کہ تم میرے پاس اپنے اس بھائی, بھائی کو بھی لانا جو تمہارے باپ, باپ سے ہے کیا تم نے نہیں دیکھا کہ میں پورا ناپ کر دیتا ہوں اور میں ہوں بھی بہترین میزبانی کرنے والوں میں فَإن لَم بھی فلا لكم عندي ولا تقربون بس اگر تم اسے میرے پاس لے کر نہ آئے تو میری طرف سے تمہیں کوئی ناپ بھی نہ ملے گا بلکہ تم میرے قریب بھی نہ پھٹکنا انہوں نے کہا اچھا ہم اس کے باپ کو اس کی بابت پھسلائیں گے اور پوری کوشش کریں گے وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ جَعْلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذًا قَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرَجِعُونَ اور اپنے خدمتگاروں سے کہا کہ ان کی پونجی انہی کی بوریوں میں رکھتو کہ جب لوٹ کر اپنے اہل و آیال میں جائیں اور پونجیوں کو پہچان لیں تو بہت ممکن ہے کہ یہ پھر لوٹ کر آئیں فلما رجعوا الى ابيهم قالوا يا ابانا منع عنا الكين فارسل معنا اخانا نكتل وانا له لحافظون جب یہ لوگ लौट کر اپنے والد کے پاس گئے تو کہنے لگے ہم سے تو گلے کا پیمانہ روک لیا گیا اب آپ ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیجئے کہ ہم پیمانہ بھر کر لائیں ہم اس کی نگہبانی کے ذمہ دار ہیں قَالَ هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمِنْتُكُمْ عَلَىٰ أَخِيهِ من قَبْلِ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاعِمِينَ یاقوب نے کہا کہ مجھے تو اس کی بابت تمہارا بس ویسا ہی اعتبار ہے جیسا اس سے پہلے اس کے بھائی کے بارے میں تھا بس اللہ ہی بہترین حافظ ہے اور وہ سب مہربانوں سے بڑا مہربان ہے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 ہمیں اور کیا چاہیے دیکھیے تو یہ ہمارا سرمایہ بھی ہمیں واپس لوٹا دیا گیا ہے ہم اپنے خاندان کو رصد لا دیں گے اور اپنے بھائی کی نگرانی رکھیں گے اور ایک اونٹ کا پیمانہ زیادہ لائیں گے یہ ناپ تو بہت آسان ہے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 جب انہوں نے پکا قول قرار دے دیا تو انہوں نے کہا کہ ہم جو کچھ کہتے ہیں اللہ اس پر نگاہ بان ہے وقالا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 ولما دخلوا من حيث امرهم ابوههم ما كان يغني عنهم من الله من شيء ما كان يغني عنهم من الله من شيء الا حاجه في نفس يعقوب قضاها وانه لدو علم لما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 وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَا إِلَيْهِ أَخَاهِ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ یہ سب جب یوسف کے پاس پہنچ گئے تو اس نے اپنے بھائی کو اپنے پاس بٹھا لیا اور کہا کہ میں تیرا بھائی یوسف ہوں پس یہ جو کچھ کرتے رہے اس کا کچھ رنج نہ کر فلما في رحل ثم اذن مؤذن پھر جب انہیں ان کا سامان اسباب ٹھیک ٹھاک کر کے دیا تو اپنے بھائی کے سامان میں پانی پینے کا پیالہ رکھ دیا پھر ایک آواز دینے والے نے پکار کر کہا کہ اے قافلے والو تم لوگ تو چور ہو قالوا واقبلوا عليهم ماذا تفقدون انہوں نے ان کی طرف منہ پھیر کر کہا کہ تمہاری کیا چیز کھوئی گئی ہے قالو نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم دیا کہ شاہی پیمانہ گم ہے جو اسے لے آئے اسے ایک اونٹ کے بوجھ کا غلہ ملے گا اس وعدے کا میں ضامن قالو ت الله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الارض وما كنا سارقين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 جواب دیا کہ اس کی سزا یہی ہے کہ جس کے ازباب میں سے پایا جائے وہی وہ اس کا بدلہ ہے ہم تو ایسے ظالموں کو یہی سزا دیا کرتے ہیں فبدأ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 اس بادشاہ کے قانون کی روح سے یہ اپنے بھائی کو نہ لے سکتا تھا مگر یہ کہ اللہ کو منظور ہو ہم جس کے چاہیں درجے بلند کر دیں ہر زی علم پر فوقیت رکھنے والا دوسرا زی علم موجود ہے قالوا ان یسرق فقد سرق اخل لہو من قبل فأسرها یوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال انتم شر مکانا واللہ اعلم بما تصفون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 یوسف نے کہا کہ ہم نے جس کے پاس اپنی چیز پائی ہے اس کے سوا دوسرے کی گرفتاری کرنے سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں ایسا کرنے سے تو ہم یقینا ناانصافی کرنے والے ہو جائیں گے پرم استی اسو منہ خلصو نجیا قال كبيرهم الم تعلموا ان اباكم قد اخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فررتم في يوسف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 بس اب صبر ہی بہتر ہے قریب ہے کہ اللہ ان سب کو میرے پاس ہی پہنچا دے وہ ہی علم و حکمت والا ہے well <ăn to> يا يوسف وبيضت من الحزن فهو پھر ان سے منہ پھیر لیا اور کہا یوسف oh! ان کی آنکھیں بجا رنج و غم کے سفید ہو چکی تھیں اور وہ غم کو دبائے ہوئے تھے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 یوسف کے پاس پہنچے تو کہنے لگے کہ اے عزیز ہم کو اور ہمارے خاندان کو دکھ پہنچا ہے ہم حقیق پونجی لائے ہیں پساب ہمیں پورے غلے کا ناب دیجئے اور ہم پر خیرات کیجئے اللہ خیرات کرنے والوں کو بدلہ دیتا ہے قال هل علمتم ما فعلتم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 قال لا عليكم اليوم يغفر لكم وهو ارحم الراحمين جواب دیا آج تم پر کوئی ملامت نہیں ہے اللہ تمہیں بخشے وہ سب مہربانوں سے بڑا مہربان ہے فألقوه على يأت بصيرا بأهلكم میرا یہ کرتا تم لے جاؤ اور اسے میرے والد کے منہ پر ڈال دو کہ وہ دیکھنے لگے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 وہ کہنے لگے کہ واللہ آپ اپنے اسی پرانے خب میں مبتلا ہیں فَلَمَّا أَن جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَىٰ وَجْهِهِ فَرْتَدَّ بَصِيرًا قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا جب خوشخبری دینے والے نے پہنچ کر ان کے مو پر وہ کرتا ڈالا اسی وقت وہ پھر سے بینہ ہو گئے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 رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرة توفنی مسلما والحقنی بالصالحین اے میرے پروردگار تو نے مجھے کچھ حکومت عطا فرمائی اور مجھے خواب کی تعبیر سکھلائی اے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے تو ہی دنیا و آخرت میں میرا ولی اور کارساز ہے تو مجھے اسلام کی حالت میں فوت کر اور نیکوں میں ملا دے من الیک اذ امرهم وهم یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جس کی ہم آپ کی طرف وہی کر رہے ہیں تو آپ ان کے پاس نہ تھے جبکہ انہوں نے اپنی بات ٹھان لی تھی اور وہ فریب کرنے لگے تھے وما اکثر الناس ولو حرصت گو آپ لاک چاہیں لیکن اکثر لوگ ایماندار نہ ہوں گے آپ ان سے اس پر کوئی اجرت طلب نہیں کر رہے یہ تو تمام دنیا کے لیے نری نصیحت ہی نصیحت ہے وَكَأَيِّن مِّن فِي يَمُرُّونَ عَلَيْهَا عَنْهَا آسمانوں اور زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں جن سے یہ منہ مو موڑے گزر جاتے ہیں وَمَا يؤمن إلا وهم ان میں سے اکثر لوگ باوجود اللہ پر ایمان رکھنے کے بھی مشرک ہی ہیں ان من عذاب او لا کیا وہ اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ان کے پاس اللہ کے عذابوں میں سے کوئی عام عذاب آ جائے یا ان پر اچانک قیامت ٹوٹ پڑے اور وہ بے خبر ہی ہوں آپ <سؤال> <س applicator> <استدار> <س aí> دی کہہ دیجئے میری راہ یہی ہے میں اور میرے فرما بردار آ, آ, اللہ, اللہ کی طرف بلا رہے ہیں پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ اور اللہ پاک ہے اور میں مشرکوں میں سے نہیں آپ في سے پہلے ہم نے بستیوں والوں میں جتنے رسول بھیجے ہیں سب مرد ہی تھے جن کی طرف ہم وہی نازل فرماتے گئے کیا زمین میں چل پھر کر انہوں نے دیکھا نہیں کہ ان سے پہلے کے لوگوں کا کیسا کچھ انجام ہوا یقینا اخرت کا گھر پرہیزگاروں کے لیے بہت ہی بہتر ہے کیا پھر بھی تم نہیں سمجھتے حتا اذا استيأس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين یہاں تک کہ جب رسول نامید ہونے لگے اور یہ خیال کرنے لگے کہ انہیں جھوٹ کہا گیا فوراً ہی ہماری مدد ان کے پاس آ پہنچی جسے ہم نے چاہا اسے نجات دی گئی بات یہ ہے کہ ہمارا عذاب گناہ سے واپس نہیں کیا جاتا قد كان في قااصص ہ میں ععباتلیون الألباب ما كان حد سہیں افترا ولاکن تصدیق الذي ب ن ادی و تفصنا كلنی چاہ ومود يؤمنون ان کے قصے میں عقل والوں کے لیے یقنا نصیحت اور عبرت ہے یہ قرآن جھوٹ بنائی ہوئی بات نہیں۔ بلکہ یہ تصدیق ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے کی ہیں ہر چیز کو کھول کھول کر بیان کرنے والا ہے اور اہل ایمان کے لیے ہدایت اور رحمت ہے